ولی کہتے ہیں آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے رب کی یاد آئے, جس کو دیکھ, کے کی یاد آئے جس کو دیکھ کے رب کی یاد آئے چرس کی یاد نہ مونی ہوئی ہے سر گنجا داڑی منی ہوئی مون بندہ بیٹھا ہے حضرت جی ساری کائنات اللہ تو تس ہی کرنا تصویر میں راول پنڈی میں پڑھتا تھا تو عصر کے بعد طالب علموں کی عادت ہوتی ہے سیر سپٹا تو ہم بھی راجہ بازار سے نکلتے لیاقت باغ توازار سے لیاقت باغ آئیں فوارا چوک کراس کریں تو آگے بائیں ہاتھ پہ ایک عمارت تھی بہت بڑی اس کے سامنے ایک بابا سا بیٹھا ہوتا اور اس کے ارد گرد مرید ہوتے نہ مچھ نہ دوڑی کچھ بیچ بیٹھے کرسی پر اس کے ساتھ چار پانچ آدمی اس کے مرید لڑکے نوجوان وہ اس کو سگریٹ کے کش لگاتے ایک, ایک لوہے کی توتڑی سی بنائی ہوئی انہوں نے, انہوں نے کہا تماشا. وہ اس کو کش لگاتے ہم بھی کبھی کبھی وہاں کھڑے ہو جاتے کیا کرتے لوگ آتے یوں اس کا سر یوں کانپتا رہتا بیٹھا نہیں جاتا تھا اس سے بڑی مصیبت میں ہوتا وہ تو ایک آدمی اس کو آ کے کہتے ہیں بابا میرا پتر گم ہو گیا مل نہیں رہا ہے دس کتنے میں کہتا ہوں اس بندے کا ایمان بڑا ہم تو خیر عمر بھی ایسی نہیں تھی اس بندے کا ایمان بڑا مضبوط تھا ایک بندہ اندر سے بولا وہ کہتا اے, اس کو پوچھنے لگا یا جس کا اپنا وجود اپنے اختیار میں نہیں اگر تیرے بیٹے کا اللہ کے سوا کسی کو پتا ہوتا تو حضرت یاقوب کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یوسف کہاں ہے اگر حضرت یعقوب کو پتا نہیں لگا کہ میرا یوسف کہاں ہے تو پھر اور بھی کسی کو نہیں پتا لگتا چل مغربی ازان ہو رہی یہ مسیح چلتے نماز پڑھتے اللہ کو المنگ سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھے وہ ولی نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا شیطان ہو ولی پیسے کے پیچھے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا کانو یتکون دولت کے پیچھے حریص نہیں ہوگا لڑچی نہیں ہوگا پیسے لینے والا حدیث میں آتا ہے نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والے ہاتھ کا مطلب ہے دینے والا نیچے والا ہاتھ لینے والا یعنی اوپر دینے والا لینے والے سے بہتر ہے تو کسی مرید کو یہ حدیث سمجھ آ وہ پیر صاحب کے پاس گیا حضرت جی بڑی گستاخی ہوئی ہے سڈا ہاتھ اتنے ہوں تو تھے ہوں اور حضور نے فرمایا اوپر والا بہتر ہے تھلے والا بہتر نہیں تو ہمارا بہتر ہو گیا تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ گل ہے آہ دیتا تسی تھلو لے کے کھلوتے کرو اسی اتوں چک لیا کرو تو ہمارا اوپر ہو جائے حدیث کو خرات پہ چڑھا دیا اس کو کہتے ہیں حدیث کو خراد پہ چڑھانا گھڑنا حدیث کو گڑنا او اوپر والا نیچے والے ہاتھ سے مطلب یہ نہیں تھا اوپر نیچے مطلب یہ تھا اوپر والا دینے والا نیچے والا ولی ہریس نہیں ہوتا اللہ کا نیک بندہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا اس کو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا وہ دنیا کا ہریس نہیں ہوتا وہ مریدوں کی جیب نہیں تار کے رکھتا وہ ولی نہیں ہوتا جس میں لالا چاہ جائے ولی نہیں ہے, نہیں ہے لالچ آ جائے وہ عالم بھی نہیں جاہل ہے وہ جو دنیا کا حریص اور دنیا کا کتا بن جائے بندہ دنیا کے پیچھے بندہ بھاگنے لگ جائے وہ عالم بھی نہیں ہے وہ ولی بھی نہیں ہے ولی وہ ہے جو آگے آگے بھاگے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بندہ. وہ تجوریاں نہ بھرے کوٹیاں نہ بنائے وہ مربے نہ خریدے وہ دولت نہ بنائے وہ دنیا کو بے رغبتی سکھائے دنیا کو سکھائے <سؤال> اللہ کو متکا سرحت مولانا شام الق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر تقریروں میں کہا کرتے تھے تھانوی تو بہت عجیب جی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مرید تھا اس کو, کو کوئی خواب آیا خواب بڑا عجیب تھا تو اس نے پیر صاحب کو جا کے سنایا کہنے لگا جی بڑا خواب عجیب سا آیا جی تعبیر پوچھنی ہے پیر صاحب نے, پوچھو اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ ماخی اور شہد میں ڈوبی ہوئی ہیں تر ہیں مٹھاس سے شہد سے اور میری جو انگلیاں ہیں یہ گندگی سے پخانے سے پیشاب سے لبڑی ہوئی ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں تعبیر بالکل واضح تم دنیا کے کتے ہو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو ہم اللہ لوگ ہیں ہم اللہ لوگ ہیں ہماری انگلیاں اور گندگی میں مرید نے کہا حضرت تعبیر دینے میں آپ نے اتنی جلدی کر دی خواب تو پورا اولے کیا اور کیا آیا تجھے خواب اس نے کہا جناب پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں <laughs> اور میری انگلیاں آپ جان رہے ہیں کہ چل جہاں سے بے ادب گستاخ کہیں کا میں نے تو خواب آیا تھا وہ آپ کو سنا دیا جو مرید کی دولت کی طرف ہاتھ لگائے اور یہ گوں کھائے وہ ولی نہیں ہوتا وہ پیر نہیں ہوتا وہ نیک بندہ نہیں ہوتا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو مولانا اشرف کہتے ہیں نا دیوبند میں کون سے ولی ہیں ولی تو سارے ہمارے پاس ہیں ان پاگلوں نے سمجھا ہے بھئی حضرت علی حجویری بھی ساوی پگڑیاں بندے سانے سلطان باہو بھی انہی کی طرح تھے علی حجویری اور خواجہ الدین اور یہ لوگ سارے انہی کی طرح قبریں پوچھتے تھے اور غیر اللہ کی نیازیں دیتے تھے اور غیر اللہ کی پکارے کیا کرتے تھے نہیں نہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی حضرت علی اجویری حضرت سلطان بہو یہ سارے معاہد لوگ تھے ہمیں کہتے ہیں دو بندیوں میں کون سا پیر ہے میں کہتا ہوں جو ہمارے پاس پیر ہے نا تو انہوا بھی نہیں لگی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یہ زمانے میں ایک روپے کا ایک سیر دیسی گھی ملا کرتا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں مرید نے ایک لاکھ روپیہ دیا ایک لاکھ خانوی صاحب کسی جلال میں تھے یا اس سے کوئی ایسی حرکت ہوئی مریض سے فرمایا یہ لاکھ روپیہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے خان کا خالی کر دو میں اس نے منتیں کی دنیا دار آدمی اس زمانے میں لاکھ روپیہ دے رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس کے پاس کتنی دولت ہوگی منتیں کی سماجتیں کی فرمایا نہیں جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا اٹھائیے لاکھ روپیہ اور جائیے دنیا داروں کے دماغ میں ایک کیڑا تو ہوتا ہے نا دنیا کی تکبر کا تو وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے حضرت پورے ہندوستان میں ایک لاکھ روپیہ دینے والا مرید نہیں ملے گا نہیں ملے گا آپ کو حضرت تھانوی جلال میں تھے سر کو جھٹکا دے کے کہتے ہیں جا اور ہندوستان کا چپا چپا چھان مار تجھے بھی لاکھ روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا جا جا کے دیکھ لما دیو بند ہے ولا کس کا نام ہے اس کا نام ہے متب سنت دو بیویاں حضرت تھانوی کی سنیے گا ذرا قرآن کہ حدیث کہتی ہے قرآن کہتا ہے کہ دو بیویاں ہوں تو انصاف کرو باری میں کھانے میں لباس میں دل کی کیفیت تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے جتنا تمہارا اختیار ہے کرو انصاف حضرت تھانوی نے ترازو لٹکایا تراضو اس سے طل کے چیزیں دونوں گھر میں جاتی ہیں ایک جیسے کپڑے آتے ہیں ایک مرید آیا اس نے دو تربوز بھیجے دو تربوز لایا کہنے لگا حضرت مجھے پتا تھا آپ کی دو گھر والی ہیں میں دو تربوز لایا ہوں حضرت تھانوی نے فرمایا ارے بھائی لائے تو دو ہو ہو, ہو سکتا ہے ایک چھوٹا ایک بڑا ہو تو یہ بے انصافی ہوگی اس نے کہا جی میں بالکل ایک جیسے لایا ہوں حضرت تھانوی کہتے ہیں ایک جیسے تو لائے ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ایک پھیکا ہو ایک میٹھا ہو تو یہ بھی تو بے انصافی ہوگی تو اس نے کہا جی اس دا میرے کو حل کوئی نہیں تھانی سر فرمایا اس کا حل میرے پاس ہے دونوں کو آدھو ہاتھ چیر دو دونوں تربوز کو آدھو آدھ چیر دو دونوں کا ایک ایک حصہ ایک کو بھیج دو دوسرا حصہ دوسرے کو بھیج دو ہے اتباع سنت نبی پاک کی سنت کی پیروی کرنا تم کہتے ہو اور دمان کے پاس ولی کون سا ہوگا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ ہے گاڑی پہ جا رہے ہیں سفر میں راستے میں کسی مرید کو پتا چلا کہ فلاں اسٹیشن پہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو جٹ آدمی تھا گنوں کا ایک گٹھا باندھ کے لے آیا اس کے پاس بےچارے کے پاس جٹ آدمی تھا یہی تھا گنوں کا ایک گٹھا باندھ کے لے آئے حضرت میں توفہ لایا ہوں حضرت تھانی نے فرمایا رکھ دو تو جو خادم ساتھ تھا نا حضرت تھان فرماتے ہیں جاؤ اس کا وزن کرواؤ اور جتنے ریلوے کے پیسے بنتے ہیں دے کے آؤ تو وہ جو ٹی ٹی وغیرہ یا جتنے اہلکار تھے وہ مرید تھے حضرت کے آگے کہنے لگے حضرت اس دے وزن کرانے کی ضرورت ہے اسی نال نہیں ہم ساتھ ہیں نا آپ کے آپ رکھیں حضرت تھانی نے فرمایا میں نے آگے جانا ہے میں نے آگے جانا ہے اس نے کہا جناب جو اگلا جنکشن ہوگا اس پر جو دوسرا ٹی ٹی آئے گا میں اس کو بھی کہہ دوں گا حضرت تھانی نے فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے اس نے کہا وہ گاڑی تو آخری ہندوستان کے اسٹیشن پہ جا کے رکے گی آپ نے آگے کہاں جانا ہے حضرت تھانی نے فرمایا میں نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی ٹی کام نہیں آئے گا لہٰذا اس کا وزن کرواؤ جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں سرکار کے وہ ان کے خزانے میں جمع کرو تھانوی پھر ان چیزوں کو لے کے جائے گا ولایت اس کا نام ہے ولاقت نام اس کا نہیں ہے حضرت صاحب کا چکر ہے سی مائی حضرت صاحب کا چکر ہے ششمائی حضرت صاحب کا چکر ہے سالانہ حضرت صاحب کہتے ہیں دے چھ ورنہ پھوک مار کے سوا کر چھ یہ دن کا ڈاکو ہے یہ دن کا ڈاکو ہے ایک رات کے ڈاکو ہوتی ہیں جو بھینسیں کھول کے لے جاتے ہیں یہ دن کا ڈاکو ہے جو کہتے ہیں بھینس میرے حوالے کر گائے میرے حوالے کر اے ولایت اس کا نام نہیں ہے مریدوں کے گھروں میں چکر لگانا ولایت اس کا نام نہیں ہے مریدوں سے مانگنا ولایت اس کا نام نہیں ہے مریدوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ولایت نام ہے کہوں سمجھ جاؤ گے ولایت نام ہے سردیوں کی یخبستہ راتوں میں پانی زمینوں کو دینے کا ولاساخ کے مہینے میں گندم کاٹ کے گاہ کے بوریوں میں بند کر کے چکیوں میں پیس کے اپنی دولت طالب علموں کو کھلانے کا اگر اس کا نام ولایت ہے تو پھر مولانا حسین علی سب سے بڑا ولی ہے ولایت اس کا نام ہے ولایت اس کا نام ہے کہ جو دین پڑھنے کے لیے آئے جو دین پڑھنے کے لیے آئیں اپنی کمائی ان پر کیا کر دی جائے خرچ کر دی جائے سنیے گا انجام وہ اولیاء اللہ کا کیا ہے لہو مل بشرا فی الحیات دنیا اولیا اللہ کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں کیا خوشخبریاں ہیں قرآن پکار پکار کے کہتا ہے اور ایمال والو اور ای عمل کرنے والو بس مرنے کی دیر ہے میرے پاس تم نے آنا ہے میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر. یہی خوشخبریاں ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے یہی خوشخبریاں ہیں جن کا ذکر میرے نبی نے کہا ابو بکر جنافل جنافل جنا علی انتفل جنا طلحہ جن زبیر سعید انتفل جنا سعد انتفل جن ابویدا جنا عبد الرحمان جنا اور درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کرنے والو میں تم سے راضی ہوں لهم لهم لہومل تجری تہ تنہار میرا سونا پیغمبرے یاراں واسطے ہم نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرا آئے ہیں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے مومن آدمی ہے متقی آدمی ہے مواحد آدمی ہیں شرک سے بچنے والا آدمی ہے آ گئے ہیں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے بھائی بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے ماں بھی کھڑی ہے اولاد بھی کھڑی ہے رشتے دار بھی کھڑے ہیں یہ پڑا ہے درمیان میں مرنے والا اور فرشتے اس کے پاؤں کی جانب آ کے کہتے ہیں ارجئی یا تو نفس المتمنا ارج الا ربک رازیتم مرضیا فد خلی فی عبادی بد خلی جنتی سبحان اللہ لہم البشرا فل حیات دنیا یہی خوشخبریاں سناتے ہیں یہیں یہی خوشخبریاں سناتے ہیں اترتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم رب سلام کہتا ہے مرنے والوں کو یہیں خوش خوشخبریاں ملنے لگیں جنت کے بازوں کے پاس جنت کے فروٹ لانے لگے مرنے سے پہلے لانے لگے جنت کے فروٹ لانے لگے اور کی ہوائیں چلنے لگیں خوبصورت شکلوں میں وہ آگئے ہیں ارجعی الاربک رازیتا مرزیا فدخلی فی عبادی ان اللزین کالو ربنا اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تہزنو وعبشرو بالجنت اللتی کنتم تو عدون کب کہا جا رہا ہے جب یہ قبروں سے اٹھے ہیں. نبی پاک نے فرمایا مومن بندے شرک سے بچنے والے موحد بندے اولیاء اللہ یہ کپڑوں مٹی ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے اور اللہ تعالیٰ اوپر سے فرشتوں کو کہے گا وہ دیکھ رہے ہو میرے مواحد بندے قبروں سے اٹھ کر میدان معاشر کی طرف آ رہے ہیں انہوں نے دنیا میں بھی بڑی تکلیفیں جیلی تھیں دنیا میں بڑے مسائب برداشت کیے تھے اے ملائکہ جاؤ اور میرے موحد بندوں کو اپنے کانھوں پہ اٹھا کے میدان میں سبحان اللہ لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرا. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی لا تبدیل علی کلمات اللہ اوئے میرے ولیو اوئے نیک بندوں جیڑے وعدے میں توڑے نال کر لائے. میرے وعدیاں وچ تبدیلی بھی کوئی لا تبدیل علی کلمات اللہ میرے کلمات نہیں بدلتے میرے وعدے نہیں بدلتے لول فوز العظیم ظال کا حول فوج العظیم تو کامیابی کسے سمجھتا ہے ملازمت مل گئی تو کامیابی کسے سمجھتا ہے دکان کرایے تے لب گئی تو کامیابی کسے سمجھتا ہے کوٹھی بن گئی تو کامیابی کسے سمجھتا ہے کار تیرے آ گئی تو کامیابی کسی سمجھتا ہے دنیا کا عہدہ مل گیا تو کامیابی کسے سمجھتا ہے وزارت مل گئی ممبری مل گئی گورنری مل گئی سدارت مل گئی قرآن کہتا ہے ضالکاظیم میری نگاہوں میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تبروں سے اٹھے اور میں تجھے خوشخبریاں دینے لگ جائے. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی تو اس دنیا سے رخصت ہو تو میری رضا کی سنت تیرے پاس ہو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تُو میرے پاس آئے تو میں جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھو اللہ تعالیٰ ملکی توفیق تھا سوا سات بجے نماز ولی سے مراد کار نہیں میں نے کہا نا ولی سے مراد مددگار بھی ہے ولی